نبی علیہ السلات خود چاہتے ہیں کہ میری امت میری تعریف کرے حضور خود چاہتے ہیں بھری ہوئی محفل ہو تو میری امت میری تعریف کرے بس یہ مسئلہ ہے حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت میری تعریف کرے ایک یہودی قاضی اعاز نے شفا شریف میں لکھا کہ ایک یہودی بکریاں چلا رہا ہے بیڑیا آیا اس نے بکری اٹھا لی یہودی نے ڈنڈا لے کر بکری چھڑا لی لیڑیا جا کر ٹیلے پر بیٹھ گیا وہ کہنے لگا بڑا ظالم آدمی ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تو نے چھڑا لیا وہ کہنے لگا سبحان اللہ یا تک اللہ وہ کہنے لگا لو جی بیڑیاں بھی گل کرنا, کرنا. تو بندے وہ بھیڑیا پھر بول پڑا وہ کہنے لگا چھوڑ یہ باتیں کرتا ہے یا نہیں زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوگا ابھی آ کے تو دیکھ کیا ہونا ربڑ بھی گلا کرے گی بیڑیا تو بھڑیا بھی گلا حضور آ گئے نا بات ختم ہو وہ بیڑیے کیا ہونا چلے آؤ تو بڑا بڑی چیزیں بول پڑ گیا حضور جی آ گئے ہاں بےڑیے کیا چھاڑی آ رہا تو تجاؤ پہاڑوں کے درمیان ایک شہری اتنے اللہ نے ایک نبی بھیجا بے رکم بےما مزا و بیما و کا جو ہو چکا وہ اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں جو ہونے والا اس کی بھی خبریں دے جنہیں نہیں نہ مرنا میں گل ایتھے کاری صاحب کی ملا ایک گل حضرت جی کیملا ایتھے گل میں آ کے مکا دینا میں سوچنا بھی بند کر دینا جنا نہیں مرنا وہ پانچ ٹائم حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے بھی آہ! آہ! ایس گلتوں میں اپنا ذہن بند کر دینا مطلب میں کدھر دائم بھائی ہو جا. پانچ ٹائم حضور دی زیارت کرے کافر کیوں رہا ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اصا حضور نہیں پیار نہ عزت پیرے نہ دیتے اسی بچ جانے چلے جا رسمن حضور نیا ویک کے بھی منافک رہے جنا ایتھومن ہے وہی صابے ہاں جو رسمن جو مانتا ہے نا اس کی ترجیحات اپنی ہوتی ہیں اور ڈیڑھ میل بھی نہ نہیں چلے منافق مقام شوت تو واپس چلے گا سن تر سو بندہ پورا ہاں جی اتنے اکلے چل نہیں آتی تر سو بندہ میں میرے کو کتاب موجود ہیں این اس ٹائم جب ستر واری کافرا نے حضور سے تلوار نہ حملہ کیا اس ٹائم منافق مسجد نبی شریف نماز پڑھ رہے سن ہاں منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں مومن وہ ہوتا ہے ستر زخم بھی لگے ہو ستر زخم بھی لگے ہوزرت اللہ بنو بن بیتر زخم لگے سیر پھٹے ہوئے سر بھی پٹے ہوئے بازو بھی چل سر جنازے صحابہ پہلے چک چکے سن چار چار رشتے دے چکے سن پھر حضور نے صحابہ پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں ساری ہیں. تے حضور نے فرمایا پھر چلیے بھی نہیں کیا حضور کل سر شہید کروائے نے اجے تو پٹیاں بھی نہیں بدیاں تو کدھر چلنا ہے صاحب کہ چلیے جناب چلیے چلیے <laughs> <laughs> جنا. خاتم کی پگڑی بھی کھلنی بھی مطلب جتیاں پہنیا حضور کی خاطر پھر عشق کی گل ہونی آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جی بس کسی کو کچھ نہ کچھ جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دے تو میں آپ پھر جتھے کوئی لگا لگے ہی رہن دے پھر حضور کی آمد کا مقصد بتا کیا ہے جی جی ہولیاں جا کے بکواس ہی کرنا ہے جی بت پرست بتوں مڑ کے دودھ ہی تسی پانے سن تو بتاؤ پاکستان پھر کیوں بنا پھر لکھا مسلمان قربانیاں کیوں دیتی ہندو جی تے بین براہ رہنے سن پھر قائد اعظم دی قبر جا کے پوچھو اقبال دی قبر کو پوچھو پیر جماعت علی شاہ کو پوچھو بابا لکھن بندے کیوں مروائے تھی لکھ بندے نے قربانی دیتی ستر ہزار کڑیاں چک کے لے گیا ہندو سکھ جید جاگدیا جہلمان اپنی دیاں دیا براہ اپنی دیاں دیا کٹیاں دی تعداد ہی کوئی نہیں خون دنیا پاکستان بنیا جی اللہ کو بگوان بھی کہتے ہیں بگوان تو بدھ کا نام ہے اللہ اللہ ہے اللہ وہ ہے جیسے رسول اللہ دیکھ کر آئے میرے آقا جب میں آج تو واپس آئے تھے ابو زار غفاری فرما اسی پوچھا یا رسول اللہ تُب ویک میں ہاں میں نے جدھر بھی دیکھا وہ نور ہی نور جی آج لوگ باتیں کیسی کر رہے وہ سمجھتے ہیں اسلام کی کوئی تاریخ ذریعہ ہے ہی کوئی نہیں کوئی اس کا والی کوئی نہیں کوئی اس کا وارث کوئی نہیں جس کے منہ میں جو آئے اسلام کے بارے میں بات کرے ہندوؤں کو خوش کرنا ہے نا تو ان کو اپنے مذہب میں رہ کر خوش ہوں ہمیں غرض ہے ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے وہ گائے کا گوبر بھی کھائے ہمیں اسے کیا غرض ہے لیکن اسلام اپنا ضابطہ رکھتا ہے ہاں اسلام اپنا سب کچھ رکھتا ہے ہندوؤں کے ساتھ مسلمان نہیں رہ سکتا ہندوؤں کے ساتھ مسلمان پیار نہیں کر سکتا کہتا ہے جی کسی مذہب میں کوئی برائی ہے ہی کوئی نہیں بتاؤ حضور کو نہ ماننا کوئی برائی نہیں اللہ کو وحدہ لا شریک نہ ماننا کوئی برائی کوئی نہیں کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں مولانا سیاسی باتیں کرتے ہیں. اب بتاؤ لا الا اللہ محمد الرسول مضمون بھی لوگ بدل کر ہیں. میرے کو لوگ بہن بھائی کہتے رسول اللہ سوار ہوندے سن حضور نے ہوتے پوچھا فرما تیری نسل لگے چل نہیں کھوتا بھی جس بندے اکل نہ کھوتا ہے تے میرے آکا مولا جسم اس مس ہویا نا با با با با با تے صحابہ نہ جب حضور کو بندہ کوئی نہیں نہ حضور حضرت یا فور ندے سن جاؤ ابو بکر بلا کے لیاؤ جاؤ کے نیاؤ جاؤ ابو نو بلا کے لیاؤ گا مدی پال دی گلی پھردی پھردی صاحبی کے دروازے سیر مار کر کے سا بھی باہر جب رسول اللہ سر نہ اشارہ کر دے سن، چلیے جی حضور چلیے اس گدے تیری نسل چلنی گدا کو بول پیا ارض کی تھی دی نسل میں سٹ نبی سوار ہوئے اگلی گالوں نے بڑی عجیب کی دسو جی، بھی، اجے کہنا قرآن پڑے ہاں. دے گھار پیدا ہو کہ تے دے بارے نرم رکھے کے نے آخری نبی یہودی دی ملکیت اے تو کوئی اے ویسے کبھی نا جی صاحب کہخری نبی نہ اپنا پہلے کا واقعہ بیان کی جدو دی کیا جہدی کی ملکیت سن ارض کی یارس اللہ میں ہر واری پرت کے سٹیا پھر مینوٹتا بھی بخا بھی سی میں گیرت نہ کوئی گل کرنے والی یار سن کوئی نو دین پاکستان لیا چاہتے ہو اے میری گل کے یاد رکھنا اللہ نے سب کچھ اپنے ابھی واسطے بنایا اے مت کوئی وقت آ جائے یہ ہر ویل دعا منگے کرو پاکستان بچ جائے ہاں شام تو ود کے گل کوئی نہیں سی تو یمن تو وقت گل کوئی نہیں جی تھی غداری حضور کی بچ کوئی نہیں ہاں ایسے غداری نہ کرنا گناہگار کے لیے معافی ہے جتنا بھی کوئی بڑا گار ہو بلکہ میں تے کہنا تو کہ ہوں گناہ تے تے قیامت والے دن حضور رو گے۔ گنا تے قیامت والے دن حضور رو پے گے۔ پیش حق مشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہساتے <سلام> حضور سانو نہیں رو لگے قیامت والے کیڑے کیڑی امت کرتوت کر رہی پہلیا امت بندر تے خنزیر بنے حضور کی امت کہڑا جڑے نہ چھوڑ دیتا ہے لیکن پھر بھی بندر خنزیر کوئی نہیں بنے زمین سے آسمان نہیں پھٹے نازل نہیں ہو چیخ آئیں پتروب محبوبہ نال بندہ بے وفائی کرے مولوی مولوا کون ہوتے ہیں میرے جا اٹھ کے مولوی پنڈ کے لاہور پڑے انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بہ جائے میرے جا مولوی بکواس ہے کرے حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے پھر ہماری کی باتیں سن لے کہ مولوی یہ کہہ رہا ہے میں اکبر ناڑ رہے لیکن یاد رکھی میری حقیقت میرے رب تو سوا <تصفح> کوئی نہیں ہے اللہ <تصفح> <لبائے کیا> <تصفح> رہا کر گیا ٹرمپ نو بھی پریشان کر گیا ٹرمپ بھی کہ آمنے اسلامی انتیا پسندی ختم کرنی میں پترا تھی چوڑیا تھی اپنا چوڑا پن کر سانو پتا ہے سینتھ کیلنا ہے سانو ساڑے آکا مولا او دین دے کے گئے حضور نے فرمایا جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے سبحان اللہ تو چوڑے اپڑے چوڑا پن کر ہاں بتائے گا کہ ہم نے دین پر کیسے چلنا ہے اور پھر ہماری کام بھی سر جھکا لیتی ہے آ ہو جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا میں کہا تانوں کیا کسے تو تلوار چک تو تو گھر دے انجے کمیاں جا رہی ہیں تو کوئی بدر وچ گیاں تے تانوں پریشانی ہو گئی جی مولوی خادم تا اپنا ہاتھ کمزور ایک تلوار نہیں چک سکدا تے اسنو میں کیویں بندا ہے خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کر او جی میں بوز دل انا تے میرے کو تلوار نہیں چلدی میں بدر وچ نہیں جا سکدا میں تلوار دے زخم نہیں کھا سکدا میں حضور دے سامنے کھڑ کے گردن نہیں کٹا سکدا میں حضور دے سامنے کھڑے کے اپنے چاروں رشتے نہیں دے سکدا سر نہیں پھڑوا سکدا 70 زخم کھا کے بازو شل کرا کے ہوش آوے تے طلح بن عبید اللہ کوئی سوال کرن دسو جی حضور د کی حال میں جی آج تک انگریزوں نے اپنے اٹم بم کی توبہ نہیں کی کروڑا بندے نہ جنگ عظیم پیلج مار دیتے کروڑاں بندے نہ دوسری جنگ عظیم مار دیتے کروڑا بندے نہ پہج کر دیتے انہا کدھی معذرت نہیں کی تھی اے نبی دی تلوار دی ہر ویڑے کہہ نہیں جی اسلام اخلاق سے پھیلا میں کہا جلے آ اخلاق نہ نہ بھی پھیلے محمد عربی دی تلوار نہ نہ بھی پھیلے آ بس تو دین دی ترجمانی کر <imans> دین دی ترجمانی ہو سکتی تے کوڑا کرنا گا میں <imans> <imans> خالد, خالد بن ولید کو مان کے لیا جرنل کوئی نہیں آیا جن قدم اٹھایا ہود دفاع واسطے بھی اپ نے قدم پیچھے نہیں چھکیا ہوندا نا دفاع واسطے نہ نہ حضرت صدیق اکبر فرماندے سن خالد جی ماں واں پتر دوبارہ ہن جمنے کوئی نہیں آجی پڑھ دے جی پڑھ دیواں جی اسلام یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یوں یوں کرن نال اسلام نہیں پھیلیا آہ یوں یوں کرن نال اسلام دی یوں ہوندہ تے مدینے چوں بھی باہر نہ نکلدا ہاں جی یوں یوں کرنا اسلام نہیں پھیلیا اسلام انج کے پھیلیا کہاں جی کسے صحابی نے اینج سار نہیں جھکایا اینج کر کے بلکہ تختہ دار تے خبیب بے ندی جناب ترانہ پڑ دیتا آپ دا جسم کپ دیتا کافرہ نے اکو بندے صحابی نے انہوں نے تختہ دار تے بند دیتا پورا علاقہ بلالیا کہندا محمد عربی دا غلام کابو آیا جدہ جدہ بندہ مریا کلے بندے کڑو کابو اج بدلہ لو۔ پڑا وقربتم من جهنم طبيلم ممنعي وقد خيروني الكفر والموت ودونا وقد حملت عيناء من غير مجزى فلست بمذلل ادوب تخشى من لا جزان اني الى الله مرجعي فذل الله صبرني على ما يراد بي فقد بدؤ الاحمي وقد ياسمتماي الى الله اشفي قربتي ثم قربتي وامر صد الله عذابي عندما مسري فلست باب حين ادلم مسلما الا يجن من كان لله وزال جسم بھی پوچھا جس کلمہ پڑے آب نے فرمایا جلے ہوئے ہو میں پانسی لگ رہا نہ خوبیب بن ادی نی گوارا نہیں کہ کنڈا میرے آکی طرف رخ کر لو شکر ہے میں نہیں میرے خلاف بھی پرچہ کٹیا جیڑا حضور دی خاطر ہاتھ کڑی نہ لوا سکیا بدر جانا حضور دی خاطر ایک واری پرچہ نہ کٹا سکیا اپنے خلاف اور جی شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف بھی پرچہ کٹیا جانا کوئی گلانیاں شوقت عزیز صدیقی سلام پیش کرنے جنہیں جنہ انہوں نے خلاف کم کیتا ہے ہاں اُن سلام پیش کرنے جتنے کٹو کٹو پھر دے گستاخی لوگ ایک سو کتنے چار سال گلام احمد بٹی مریا بابا انہیں کتاب لکھی درے یار سے لے کر یار تک ہاں اور 104 میں نے کتاب مینوں اپنے ہاتھ نال لکھ کے بھیجی ایسا لی فوتو ہے باب ہاں سال بعد بھی جانا غلام محمد بھٹی مریا او نے اپنا سارا واقعہ لکھیا پاکستان کیویں بنایا تے اسی کیویں ویکھیا او نے مینوں خط لکھ کے کہندا اس قوم نو قدر ہی کوئی نہیں پاکستان اسی کیویں بنایا ہاں جی خود لکھئے گا تے ہن تسی تبرک بھی پکایا ہاں بعد تبرک تے لڑنا کوئی نہیں بڑی مہربانی ہسنے والی جی رون والی بات میری تو سننے کوئی بندہ تبر ہے نہ کوئی نہیں میں تعین سچی گل دس رہا جڑا میری تقریر سن کے تو جناب پتھر بھی بول اٹھے رینجر رینجر کے چیمبر چڑھان لگ پی کر کے رینجر آلے منڈے نے آیا نا انہیں لبیک کا نارا لا کے کیا ہم پاکستان کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور حضور کی عزت پر پیرا دینا بھی جانتے گالوی جو اور بن گئی ہاں اب پاکستان جن مقاصد کے لیے بنے قوم ادھر اب چل پڑی ہے ہاں کا نعرہ پوری دنیا پر لگنا ہے इसला! بس ہاں جی تو حضور پیار کرنا ہے جدھر بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے نے اے میری گل یاد رکھنا ہاں جی یہ مت سمجھنا حضور کھڑے دنیا بھی بھی حضور دی وجہ تو دنیا قائم ہے تے قبر بھی آخری سوال حضور دے بارے ہونے نے جی کوئی یاد ہے تو پھر گل پکی کر لینا آخری سوال یہی ہونا محکوم تفیض رجو دس یہ وفاق کی, وفا کی اتنے جا کے کہ میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی جان بھی بارے میں خود کھڑا ہوا اس دن بھی تو ایڈی ایڈیا بار باہر تے پیاس بجن واسطے کوئی جا ہونی ادر رسول ہی ہونا ہاں جی وہ دن ماں بھی نس جانی پیو بھی نس جانے یار بھی نس جانے حضور فرما دیں میں ہی کام آنا سارے جی حضور نے پوچھ لیا تو وہ تو یار ایئر کنڈیشن تینوں پتا ہی کوئی نہیں سی. ملک چ میرے خلاف کی کچھ آتا رہا میرے دین کے خلاف کی کچھ آ میرے آکا نتر ماریا کافران نے ایتھے کر کے یہ میں تو غزب حضور کہ بتلا میں ساری زندگی بیان نہیں کی میں کی قوم؟ اس قوم دساں جہاں چاولوں سے میںسا اتنے پتھر پہ حضور دا خون مبارک کتنی جگہ بہ گیا جہنے چاولوں ایک دوسرے کے گربان ناپریا ہونا کی پتا حضور پتھر مارے لوگ اج اس دن گل کرو لوگوں کو یارہ ہزار وولٹ کرنٹ لگتا ہے او چڈو جی مولوی صاحب اور میں آکا مولوی نو چڑھ دینے مستفا نو گلے لانا ہاں جی حضور دین تو گلے لانا یار جس دن واسطے حمزہ ٹکڑے ہو گئے صحابہ کہتے ہیں آخر وقت تک حضور روح پہنے سنمیرے ہمزادہ نا سنتے سامنے چچا جانتے کلے جے تے جگر کڑے ہو من کیوں جی تے انس بن ندر دا کیمہ ہو جائے میدانِ عوضیچ لاؤ جی میں آخری دو گلنا کر کے میں گفتگو مک حضرت انس بن ندر جاڑے سنم او میدانِ بدرے چو پچھے رہ گئے سن تے بادچ کی کہن سن واللہ ہے لین اکرم ان اللہ ربی بے یومن تو ال کل مشرقین پیچھے جی تین نبی ملاقات ہو گئی ربھی دیکھے گا میں کیسے لڑتا پھر میں آنے بد عود آ گیا انس بن ندر کافر باقی صاحب مسلے کیتے نا نک کن کٹے انس بن ندر کیما کر دیتا۔ آپ دی لاش بھی نہ پہچانی گئی صرف یہاں انگلیاں جیتیں پہ سن نہ کیمے آپ دی امشیران نے نہ پوریا تو پہچانے اے میرے براہ لاش ہے پھر رب ہی ویکتا جہاں بندہ اینج کر کے اپنی جانا بچا چلے دے کے کر اتر گئے مولوی تے پیر نہیں بولے کہ جی کوئی فرض واجب تھا اتلے سپیکر میں دیا مولی صاحب تھی فرض واجب کوئی نہیں پیر صاحب ਤੁਸੀਂ بھی فرض واجب کوئی نہیں سی اللہ دے گھروں تو سپیکر اترے اپنے گھر دی ٹوٹی بھی کوئی نہ لاڑ دے تے جرم کیو اے اللہ اکبر جتلے سپیکر مولوی دی تقریر دے بند کر دیو لیکن اللہ اکبر کا کیا مسئلہ تھا اسے واسطے تے ہندواں دی ہولی جا کے مزے لائے انہوں نے ہاں دی ہولی جا کے کیا کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں یہ پھولوں کی رنگ برنگی کی طرح یہ تمام اللہ کی نعمت ہے تمام مذاہب دسو جی کفر بھی نعمت اور نہیں بولے مولوی ظاہر جی انہوں نے جنن ٹیہ ٹی اے, اے ملتے ہیں تے جڑے جی انہاں دی دربارہ کوٹھیاں تے جا کے انہاں بولنا سی او تے امام ربانی ہوندا تا کوئی بولدا نا ہاں جی او گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے 40 پہلوان بلائے سن جہانگیر نے اودی پولیس تے فوج تے ناکام ہو گئی سی مجدد صاحب دی گردن نہ جھکا سکے انہ نے پھر 40 پہلوان بلائے او میری عزت دا مسئلہ ہے دی گردن تو جھکاؤ تے جے تو 40 پہلوان آئے تے امام ربانی تھوڑ جی گردن پیچھے کر دیتی 40 پہلوان مل کے گردن سیدھی بھی نہ کر سکے میں پھر اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور مجدد صاحب کوئی گھوٹے پینے سن او کوئی جناب مکھز کھاندے سن اور جناب کوئی حریصے کھاندے سن پائے کھاندے سن کہندا نہیں او پاور سی 40 پہلوان گردن سیدھی نہ کر سکے کڑ لگا قوت سلطان و امیر از لا اور ہبتے مرد فقیر از اللہ اللہ محمد رسولہ دی پاور <سلام> ہے سے پاور لبیک دم ہے بلاؤ میں دو باری آز ہے ہاں جی بس ایزور پیار کرنا بس جی میں گلا کر سن لگے بڑے انتظار کر رہے ہیں اے نو میں بھی گاڑا کٹن تھی تو بولی صاحب کتے پھنس گئے سر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کاری صاحب کے بلا میں سننا ہے تاریخی تلاوت پتہ ہے بڑی سننا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے حضور کی عزت پر ایسے کھڑے ہو کر پیرا دینے کی توفیق